سیدواس بن سمعان رضی اللہ علیہ ہے اور حضرت صاحب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نیکی کے متعلق پوچھنے آئے ہو کہ نیکی کیا ہے میں نے کہا جی ہاں آپ نے فرمایا اپنے دل سے پوچھ لو جس کام پر انسان کا دل مطمئن ہو وہ نیکی ہے اور جو چیز دل میں کے اور اس کے متعلق سینے میں تردد ہو وہ گناہ ہے خا لوگ اس کے جواز کا فتوا ہی کیوں نہ دیں صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو ترپن مسند احمد جلد چار سفا نمبر دو سو اٹھاسی سن دارمی جل دو صفا نمبر دو سو چو ابویالہ حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو چھیاسی اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی اور گناہ کے بارے میں وضاحت فرمائی ہے قرآن حدیث میں نیکی اور گناہ کے متعلق واضح ہدایات اور احکام موجود ہیں تاہم بعض صورتیں ایسی بھی پیش آ جاتی ہیں کہ ان کے نیکی یا گناہ ہونے کے متعلق جائز و ناجائز ہونے کا فیصلہ واضح طور پر نہیں کیا جا سکتا ایک مومن تو ایسے موقع پر ٹھٹک جاتا ہے اور توقف کر کے سوچ سمجھ کر قدم اٹھاتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی صورتوں میں کس طرح فیصلہ کیا جائے کس طرح فیصلہ لیا جائے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش نظر حدیث میں اس سلسلے میں ایک عمدہ کسوٹی بیان فرمائی ہے کہ انسان اپنے دل سے پوچھے اگر کسی امر کے متعلق اگر کسی کام کسی چیز سے متعلق دل میں کوئی کھٹکا نہ ہو تو وہ صحیح ہے اسے اختیار کر لینا چاہیے اسے اختیار کر لینا چاہیے اور اگر دل میں کھٹ پیٹ اور اگر دل میں کوئی کھٹکا یا تردد ہو تو اس سے باز رہنا چاہیے ایک بات واضح رہنی چاہیے کہ قرآن و سنت میں جو وضاحتیں موجود ہے آپ کا دل اس کو سمجھ نہ پائے آپ کا دماغ اسے سمجھ نہ پائے پھر بھی قرآن و سنت پر ہی عمل کرنا ہے جیسا کہ ایک اور حدیث میں آیا ہے جس کے بارے میں تردد یا شک ہو اسے چھوڑ کر وہ امر اختیار کرنا جس کے متعلق کسی قسم کا تردد یا شک نہ ہو اسی حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی حسن اخلاق کا نام ہے گویا یہ تفسیر بالمثال ہے اور نیکی کے زمن میں ایک اہم اور افضل عمل بیان کیا گیا ہے کہ حسن اخلاق بہت بڑی نیکی ہے اسلام میں حسن اخلاق پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے اور مسلمانوں کو اس کی بڑی تلقین کی گئی ہے آپ نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں حج کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے لیکن کیا آپ نے کبھی اس بات کو جاننے کی کوشش کی کہ آپ کے اطوار سے آپ کے اخلاق سے آپ کے طریقۂ کار سے آپ کی گفتگو سے لوگوں کو کہیں تکلیف تو نہیں پہنچتی لوگ آپ کے غائبانے میں آپ کے بارے میں کیا باتیں کرتے ہیں کیوں نہ اپنے عمل کو اپنے طریقۂ کار کو اپنی گفتگو کو اپنی زبان کو بہتر سے بہتر بنایا جائے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی حسن اخلاق ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ اخبار تعالیٰ کا ارشاد ہے القلم آیت چار بے شکاب آل اخلاقی قدروں پر فائز ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مقصد یعنی اپنی نبوت کا مقصد ذکر کرتے ہوئے فرمایا مجھے اعلیٰ اور اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے یہ حدیث معتما مالک میں اور مسلم احمد میں ہے سعید الجامع الصغیر میں اس حدیث کا نمبر ہے دو ہزار آٹھ سو تینتیس آ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلسلے میں بہت سے ارشاد عالیہ ہیں ان میں سے چند ملاحظہ ہوں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں اچھے اور بہتر وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق عمدہ ہوں جامع ترمیزی حدیث نمبر ایک ہزار نو سو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جہاں بھی ہو اللہ تعالی سے ڈرتے رہو اور گناہ ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کر لیا کرو یہ نیکی اس گناہ کو مٹا ڈالے گی اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ رکھو جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار نو سو ستاسی حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مومن کے میزان میں یعنی مومن کے ترازو میں حسن اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی عمل نہ ہوگا اور اللہ تعالی کو فحش گوئی بد کلامی سے نفرت اور بغض ہے جامع ترمیزی حدیث نمبر دو ہزار دو آج ہم اکثر گفتگو کے دوران اپنے دوستوں سے گالی گلوچ کے انداز میں اس لڑکے اس لڑکی کی گفتگو کسی کے حسن کا بیان کسی کے بارے میں الٹی سی کی باتیں بدگوئی یہ تمام چیزیں اللہ کے بغض نفرت اور اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے میں نے صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا میزان میں حسن اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی عمل نہیں ہوگا اور صاحب حسن اخلاق یعنی اچھے اخلاق والا اپنے اس عمل کی وجہ سے نمازی اور کے برابر درجے کو پہنچ جاتا ہے یہ حدیث حدیث جامع میں ہے اور اس حدیث کا نمبر ہے دو ہزار تین حضرت ابو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا زیادہ لوگوں کو کون سی چیزیں جنت میں لے جائیں گی آپ نے فرمایا تقوا اور حسن اخلاق پھر پوچھا گیا زیادہ لوگوں کو جہنم میں کون سی چیزیں لے جائیں گی فرمایا مح اور شرمگاہ یعنی بدکلامی اور زنا یہ حدیث جامع شرم گاہ یعنی بد میں ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر عمدہ اور بہتر اخلاق کے مالک تھے جامع ترمیزی حدیث نمبر دو ہزار پندرہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسا کہ جامعہ ترمیزی حدیث نمبر دو ہزار اٹھارہ میں ہے بے شک قیامت کے دن تم سب کی نسبت میرے قریب اور میرا محبوب وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق سب سے بہتر ہوں گے کیا واقعی اپنے رسول سے محبت کرتے ہیں اگر کرتے ہیں تو رسول کا قرب رسول کی نزدیکی بھی چاہتے ہوں گے تو آئیے نا آج سے اپنے اخلاق کو اپنے کردار کو اپنی زبان کو بہتر سے بہتر بنا لیتے ہیں لوگوں کے ساتھ اپنے سلوک کو بہتر سے بہتر بنا لیتے ہیں ان تمام چیزوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کی وضاحت فرمائی کہ جو کام کرتے وقت دل میں کھٹکا یا تردد ہو اور انسان کی کوشش ہو کہ لوگوں کو اس کا پتہ نہ چل جائے تو وہ گناہ ہے خا لوگ اسے جواز کا فتوہ ہی کیوں نہ دیں خواہ لوگ اسے اچھائی کیوں نہ سمجھتے ہوں اس کا واضح مفہوم یہ ہے کہ ابتدائی طور پر کوئی کام کرتے ہوئے کھٹکا ہو تو وہ ناجائز غلط اور گناہ ہے یہ دل میں کھٹکنے والی بات صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کے دل مسلم ہیں برائیوں کے مریض نہیں ہیں اور ان کی فطرت بھی درست ہے گناہوں سے ان کے دل بگڑ نہیں گئے ہے. بد اور برے لوگوں کے لیے یہ اصول اور پہچان نہیں ہے